السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتاب فرما رہے ہیں فضیلت الشیخ محترم جناب مولانا محمد جدیس سنساری صاحب انڈیا والے بامکا محمدی مسجد الحدیث اختر کالونی بعد نماز مغرب موضوع ہے علم غیب مورکھا سات فروری سن دو ہزار آٹھ یاد رکھیے اسلامی کا مرکز سالفی کے سرسنٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی اندر کتنی نئی نئی چیزیں نکالی تھی ما احدث و بادک کے انتقال کے بعد انہوں نے نئی نئی چیزیں ایجاد کی دی جب اللہ کے نبی سنیں گے یہ بداتی ہیں یہ دین کے اندر نئی نئی چیزیں نکالنے والے ہیں تو اللہ کے نبی کہیں گے سحقن سحقن لی من غیرہ دینی آئے فرشتو ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا لیمن کے مانا ہوتے ہیں بدلنا انہوں نے میرے دین کو چینج کر دیا تھا میرے دین کی اصلی شکل بگاڑ دی تھی اس حدیث کو سامنے رکھیے تو کتنے مسئلے سامنے آتے ہیں کتنے مسئلے سامنے آتے ہیں ان پہلا مسئلہ تو یہ کہ اللہ کے رسول حوضے کو اوثر پہ ہوں گے دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پہچانے کے آزائے سے تو بدعتی کے بھی آزاد چمک رہے ہوں گے یعنی بداطیوں کا وضو تو قبول ہے لیکن نماز قبول نہیں ہے اگر بداتیوں کا وضو قبول نہ ہوتا تو بداتیوں کے آزائے وضو نہ چمکتے بداتی آئیں گے پانی کے لیے دوڑیں گے حوصے کو سر پر لیکن نبی ان کو پانی پلانا بھی چاہیں گے فرشتے دیوار لے کر کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو پانی نہیں پینے دیں گے اور پھر فرشتہ کہے گا کیا ان کا اللہ تدری آپ نہیں جانتے پہلا مسئلہ تو یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کو علم غیر نہیں تھا دوسرا مسئلہ اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ آپ حاضر و ناظر نہیں ہیں اگر اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو آپ سمجھ جاتے کہ فرشتے کیوں روک رہے ہیں یہ ہیں اس لیے روگ رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول کیا فرما ان کو آنے دو فرشتے کہیں گے نہیں آپ کو نہیں معلوم ہے کہ یہ دین کے اندر نئی نئی چیزیں انہوں نے ایجاد کر دی تھی جب فرشتے بتلائیں گے نبی کو تب اللہ کے نبی کہیں گے لمن ان کو دور کر دو میری آنکھوں کے سامنے سے کو پانی نہیں ملے گا دین کے اندر ہر نئی چیز بدات ہے پھر سن لو دین کے اندر ہر نئی چیز آپ کو یاد میں یہ نہ کہ مائک بھی تو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا آپ نے کیوں لگایا یہ دین سمجھ کے نہیں لگایا اور میں بغیر مائک کے بھی تقریر کر رہا تھا یہ تو آپ نے اب لگا دیا ہے ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ اگر مائک نہیں ہوگی تو سباب میں کمی ہو جائے گی ہم نے اس کو سباب اور دین سمجھ کر نہیں لگایا ہے اور وہاں حاضہ کی قید لگی ہوئی ہے فی امری نہ من احدہ فی امر سے مراد دین باقاعدہ محدودی نے لکھا ہے من احدہ فی امرنا کے آگے ان بریکٹ میں من احدا فی امرنا فی دیننا جس نے ہمارے دین کے اندر نئی چیز نکالی مثلا جو ایک بار سینہ ٹھوکے گا دس نیکی یہ ہے یہ ہے دین دین کے اندر نئی چیز جو تازیہ نکالے گا اس کو اتنا ثواب اللہ کے رسول نے نہیں نکالا حضرت حمزہ کا تازیہ جنگ میں شہید ہوئے تھے وہ ستر صاحبہ شہید ہوئے تھے نبی نے کسی کا ماتم نہیں کیا جنگ بدر میں چودہ صابہ شہید ہوئے تھے نبی نے نہیں کیا ہم کر رہے ہیں یہ ہے دین کی کے اندر نہیں بیداد. اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کے یہاں پر بھی یہ چیز اگر جائز ہوتی تو وہ حسین ہی کا نہیں ان کے بھائی حسن کا بھی تازیہ نکالتے کیونکہ شہید وہ بھی ہوئے اگر ان کے یہاں پر بھی یہ چیز تازیہ جائز ہوتا تو وہ علی کا بھی نکالتے کیونکہ حضرت علی بھی شہید ہوئے ہیں لیکن ان کے یہاں بھی جائز نہیں ہے اسی لیے تو والی کا نہیں نکالتے اور حسن کا نہیں نکالتے حسین کا تو کسی مجبوری کے تحت نکالتے ہیں میرے بھائی کو کامیاب بناؤ دنیا میں بہت سے لوگ آئے اور چلے گئے ہمیں اپنی موت کو کامیاب بنانا سمتون وہ <متحد> <متحد> تمہیں اس بات کی خبر دے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے اللہ بتائے کوئی اور نہیں بتائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بتائیں گے تم دنیا میں کیا کرتے تھے اللہ کے نبی کے بارے میں تو قرآن حدیث پڑھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے سجدے میں گر جائیں گے سارے لوگ آئیں گے. اللہ کے نبی نوح منع کر دیں گے ابراہیم منع کر دیں گے موسا منع کر دیں گے عیسا منع کر دیں گے ہم سفارش کے لائق نہیں ہیں کیونکہ ہم سے بھی خطا ہوئی خطا ہوئی خطا ہوئی سب لوگ اپنی خطا بتائیں گے تب اللہ کے نبی کے پاس سب لوگ آئیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کے لیے سجدے میں گر جائیں گے ایسے نہیں جاؤ تم جنتی ایسے نہیں ایسے نہیں کہیں کہ جاؤ تم جنتی اللہ کے نبی سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی حمد و سنا بیان کریں گے اللہ تعالیٰ کہے گا ارفع یا محمد بس اپنا سر اٹھاؤ سل مانگو تو دیا جائے گا کیا مانگتے ہو تمہیں دیا جائے گا مانگو کیا مانگتے ہو دیا جائے گا حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ میرا نبی کیا مانگے گا اللہ جانتا ہے وہ عالم الغیب ہے لیکن اللہ کے نبی کو کہے گا مانگو کیا مانگتے ہو دیا جائے گا تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ, اللہ, اللہ اجازت دے گا نبی اتنوں کو بخشوا لیں گے لا لایت اللہ منظم کوئی کلام کرنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا اللہ سے اللہ منظم مگر اللہ جس کو اجازت دے اللہ جس کو اجازت دے تب اللہ نبی کو اجازت دے گا اتنے لوگوں کی بخشش کر لو اتنے لوگوں کو بخش میں نے بخش دیا جاؤ جنت کے اندر داخل فرش کو کر دو لیکن سل کہہ کر اللہ نے کیا کہ اللہ کے نبی دنیا میں بھی اللہ سے مانگتے تھے اور آخرت میں بھی اللہ کو پکارنا پڑے گا دنیا میں بھی محمد اللہ کا محتاج تھا اور آخرت میں بھی اللہ کا محتاج رہے گا لوگ تو مختار دوسروں کو سمجھتے ہیں بندہ بندہ ہی رہے گا اللہ غنی انتم الفقرا ہم سب فقیر ہیں تم سب فقیر ہو جتنے بھی بندے سب فقیر ہیں عبد القادر بھی اللہ کا فقیر محمد رسول اللہ بھی اللہ کا فقیر سارے پیغمبر اللہ کے فقیر غنی ذات اللہ کی ہے لہذا فقیر فقیر سے مانگے فقیر فقیر کو پکارے اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی مانگنا اس سے چاہیے جو دینے والا غنی وہ ہے بے نیاز وہ ہے موت کو کامیاب بناؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری حالت میں ہیں تو آپ کی زبان سے نکل رہا ہے سلاح سلاح نماز نماز او ماں بالا اور اپنے ماتحتوں کا خیال اور آخری وقت بھی اگر آپ کا جملہ نکلا تو یہ اللہ, رفیق اے اللہ رفیق میں رفیق میں تو میرا سب سے بہترین کار ہے اللہ کی دعوت آپ نے آخری وقت تک دی ہے اپنی موت کو آپ کامیاب بنائیے موت کو کامیاب بنائیے دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں میں نہیں جانتا ہوں وہ کتاب آپ کے ہاں چھپی یا نہیں چھپی یا آپ کے ہاں آئی یا نہیں آئی ایک کتاب ہمارے یہاں قادیانیوں کی طرف سے چھپی اور قادیان سے چھپی ہے وہ میرے پاس موجود ہے لیکن بدقسمتی سے وہ میرے اس میں ابھی اس سفر میں لے کے نہیں آیا ہوں وہ کتاب ہمارے پاس ہمارے گھر پہ رکھی ہوئی ہے آپ اپنا نمبر دیں گے میں زیروکس کر دوں گا اس کی فوٹو کاپی لگا کے بھیج دوں گا باقاعدہ مرزا غلام احمد قادیانی کا اس عقیدے کو میں انہی کی قادیان سے چھپی ہوئی اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جانتے ہو کیا کیا تھا اللہ نے مجھ سے شادی کی حوالے کا ذمہ دار میں ہوں جامعہ سلفیہ بنارس میں یہ کتاب ملتی ہے ہمارے علاقے میں یو پی میں اور وہ کتاب میرے پاس ہے بدقسمتی سے یہاں نہیں آئندہ سفر میں آؤں گا زیرو پوری کتاب ہی لے کے آ جاؤں گا اللہ نے مجھ سے شادی کی پھر اللہ نے مجھ سے ہم کی پھر میرے حمل ٹھہرا اور اللہ کے اس نطفے سے پھر میں ہی پیدا ہوا اور اللہ نے مجھے پھر نبی بنایا اور میں نبی بن کر آیا ہوں میں ہی احمد ہوں میں ہی مسیح مود ہوں مولانا ثنا اللہ امراث سری رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کو کرور کرور چین و سکون راحت نصیب فرمائے بزرگ ہمارے یہاں پر بھی کم نہیں ہے لیکن ہم نے کسی کو بزرگ مانا نہیں ہے جانتے ہو ثنا اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ کا جب آپریشن ہو رہا تھا تو ان سے کسی ڈاکٹر نے کہا کہ لاؤ میں سن کر دیتا ہوں جڑی بوٹی سنگا دیتا ہوں آپ بے ہوش ہو جائیں گے میں آپریشن کر دوں گا انہوں نے کہا کہ سن کرنے کی ضرورت نہیں میں نے آج تک کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کی جس میں الکوہل ملا ہوا ہو اور جس میں کوئی نشاور چیز ہو اگر چیز حال میں میرے لیے جائز تو ہے لیکن اگر تمہیں نشے کی ضرورت ہے تو میں سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیتا ہوں تو میرا آپریشن کر دو کیونکہ قرآن پڑھتے ہوئے مجھے اللہ کے ساتھ ایسا نشا ہو جاتا ہے کہ میں دنیا و مافیا کو بھول جاتا ہوں ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ سورہ یاسین پڑھنے لگے جو ان کو موضبانی تھی ڈاکٹر نے اپنا پورا آپریشن کر دیا پا لگایا چاقو لگایا طرح لگایا سب کچھ لگایا لیکن ثنا اللہ رحمۃ اللہ علیہ کیا وہ ہندو ڈاکٹر جس نے امرسر کے اندر ان کا آپریشن کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے مذہب کو اچھی طریقے سے تو نہیں جانتا ہوں بس میں تمہارے مذہب کی یہ بات جانتا ہوں کہ تم لوگ مرنے کے بعد انسان کو یہ مانتے ہو وہ کتا بلی چوہا بندر بنے گا بلکہ تمہارا قیدہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا اگر تمہارا یہ مذہب بالکل صحیح ہے اور عقیدہ تمہارا صحیح ہے تو سنا اللہ کے بارے میں ایک ہندو ڈاکٹر کی یہ رپورٹ ہے اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر بزرگ مان نہ ہوتا تو میں سنا اللہ کو سب سے بڑا بزرگ مان لیتا لیکن نہیں مانا مرزا غلام احمد کا چیلنج دیا مرزا سب سے زیادہ مجھے ثناء اللہ نے ستایا لہٰذا میں ثنا اللہ سے مباہلا کرنے کے لیے تیار ہوں اور آخری ہر بار اس نے مباحلے کا کیا ایک ہی منچ پر مباحلہ ہوتا ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی کے الفاظ یہ تھے کہ اللہ اگر اللہ اگر سچا ہے تو مجھ جھوٹے کو اس کی زندگی میں موت دے دے اور اگر میں سچا ہوں تو ثنا اللہ کو میری زندگی میں موت دے دے لیکن ایسی ویسی بیماری میں مبتلا ہو کر نہیں بلکہ ہیزے اور کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو کر حیزے ذ یا کول کی بیماری میں 1907 کے اندر یہ مباہلہ ہوتا ہے 1908 کے اندر فیصلہ ہو جاتا ہے سنا اللہ امرت سریر رحمت اللہ علیہ نے اس کے مباہلے کو قبول کر لیا اور کہ اللہ مجھے منظور ہے اللہ مجھے منظور ہے اللہ مجھے منظور ہے 1907 کے اندر یہ مباہلہ ہوا سنا اللہ صاحب اس وقت صحیح پہلے حدیث کے مدیر تھے وہ نکالا کرتے تھے انیس سو سات کا وہ صحیح پہل حدیث بھی ہمارے پاس موجود ہے اور مباحلے کا یہ اعلان اور یہ چیلنج بھی جو قبول کیا تھا وہ بھی میرے پاس موجود ہے انیس سو سات کے اندر یہ چیلنج قبول کرتے ہیں انیس سو آٹھ کے اندر اللہ نے فیصلہ کر دیا اور انیس سو آٹھ کے اندر مرزا غلام مت کا دیا نہیں صرف ہیزے یا کول میں نہیں بلکہ ان دونوں بیماریوں میں مبتلا ہو کر مرا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حیضہ طے نہیں تھا یا میں مرتا تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کوڑ میں طے تھا دونوں ہی بیماری میں اللہ نے اس کو مبتلا کر کے موت کے گاٹ اتارا ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم تو یہاں تک کہیں گے کہ وہ لیٹرین کے اندر بری موت مرتا ہے لیکن لیٹرین والی بات تم اس لیے نہیں مانو گے کہ یہ کی لکھی ہوئی ہے لیکن حیدا اور کوڑے کی بھی روایت اس لیے تم صحیح مانو گے کیونکہ قادیان کے سب سے بڑے عالم کی لکھی ہوئی ہے اور تمہارے عالم کی لکھی ہوئی ہے وہ کتاب آپ منگائیے بنارس سے حیز اور کوڑے دونوں کی بیماری میں مبتلا ہو کر مرتا ہے اور مولانا ثنا اللہ ہمر سری رحمۃ اللہ علیہ سن انیس سو آٹھ نہیں نو نہیں دس نہیں بلکہ انیس سو تک زندہ رہتے ہیں حق اور باطل کا فیصلہ اسی دنیا میں ہو جاتا ہے میرے پیارے ساتھیوں موت کو آپ اپنی کامیاب بنائیے انشاءاللہ اللہ آپ اللہ سے نیک امید رکھیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ بارے اللہ ہمیں مرنے کے بعد ہمارے حساب کتاب کو آسان سلتے فرتے اڑتے یہ دعا کرو اللہ اللہ اللہ اللہ تو ہمیں ہم دنیا میں وہ عمل کرنے کی توفیق فرما جس سے ہماری موت آسان ہو جائے اور ہم اپنی موت کو کامیاب بنا سکیں میرے مرنا ہے دنیا میں ہر چیز کا اختلاف ہے لیکن دنیا میں اگر کسی چیز پر اتفاق ہے سب سے زیادہ تو وہ موت پر ہے یہ ہر دنیا کا مذہب ہر مسلک ہر پاگل ہر مجنوع دیوانہ بھی اس بات کو مانتا ہے کہ ایک دن مرنا ضرور ہے سب سے زیادہ اگر قلوی حقیقت کوئی ہے تو وہ موت ہے لیکن جو چیز جتنی زیادہ یقینی اور حقیقت ہے آج ہم اس سے اتنے ہی زیادہ دور ہیں آج ہم یہاں خوشیاں منا رہے ہیں ابھی باہر جائیں گے ہم ہنسیں گے کھیلیں گے کودیں گے اور ہم موج مستی میں ارے نوجوانوں ذرا غور کرو تم یہاں خوشیاں منا رہے ہو ذرا اس رات کی تاریخی میں ذرا قبرستان پر ایک نظر ڈالو آپ کے قبرستان میں کتنا اندھیرا ہوگا نہ لائٹ کا انتظام ہے نہ کچھ اس قبرستان کے اندھیرے میں اور اس قبر کے اندھیرے پر نظر ڈالو جہاں میں اور آپ کو ایک دن جانا ہے اس اندھیرے پر نظر ڈالو اور پھر آپ اندازہ لگاؤ کہ ہم یہاں خوشیاں منا رہے ہیں اور مست ہے اور قبر کے اندر ہمارا باپ دفن ہے وہ ہماری طرف سے ہونے والی ایک ایک نیکی کا انتظار کر رہا ہے اور ہمیں اس کی برودت ملے آپ خوشیاں منا رہے ہیں خبر کے اندر ہمارا باپ اور ہماری ماں ہماری نیکیوں کا انتظار کر رہی ہے کہ کر رہے ہیں وہ لوگ ذرا تصور کیجیے کہ ایک دن ہمیں بھی اس خبر کے اندر جانا ہے اس لیے ہمیں اور آپ کو, اس موت کو کامیاب بنانا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ لال ہمیں موت کے آنے سے پہلے ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق ادا اور ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرما کہ جس عمل کو کرنے کے بعد ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے اے اللہ صحابہ کرام نے تو اپنی جانوں مالوں کی قربانی دے کر جنت کو حاصل کیا ہے اللہ عالمین تو ہمیں بھی وہ قربانیاں دینے کی توفیق قدا فرما اور ہماری لغزشوں کو ماں فرما بلکہ ہمارے گناہوں کو بھی تو نیکیوں سے بدل دے و ماں علینہ البلا المبین و آخروداوانہ ان الحمد للہ رب العالمین ابھی چونکہ ڈیفینس میرا پروگرام ہے طبیعت بھی نزلہ اور زکام کی وجہ سے صحیح نہیں ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ جہاں جہاں پروگرام ہوئے ان سے تو دینی کوئی خدمت لے لے اور ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائیں آپ بھی ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کی قدا فرمائے